کی اور کا جو चला जाता है और जो सिंगर है वो काम करता है और इन द स्टडी ऑफ डेविड हमें एनी बटवी इस बात को भी स्टडी करना है कि उन्होंने क्या सर्च किया वो क्यों और स्टडी कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने अभी है कि खुदा ने दाऊद अलैहिस्सलाम को क्यों गांव की जमीन में डाले और व्हाट द लॉज जॉनसन विल लाइक होते میں سمجھ لیکی اور جانتے کی اللہ جانتے کو بائی پاس کر سکتا دیویڈ کی سنوری میں سے دیویڈ کی گروہ میں دیویڈ کی ساری مریشتری سے جانتے کو مائنڈنس کیا رہا سکتا لیکن ہی کیا اور انہوں نے یہی سیتے بیس جب ساؤنڈ سے بات کر چکا تو ایسا نہیں کیا تو اپنی جان کے بڑا دوسرے ہیں وہ ابھی ان کا پہلا انکاؤنٹر ہے اور یہاں پر یو کے بارے میں لکھا ہے اپنی جان کے برابر محبت جب ہم دیکھتے ہیں میرے ہماری دوسرے ہم سے کمتر ہے ہم ان میں کوئی ویک پوائنٹ بول دیتے ہیں لیکن یہاں پر سہارا نہیں دیا نہ اپنی کوالٹی کا اور نہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا دیکھ رہا ہے I am a man of God میں قردِ قدار and I am a warrior so David is a man of God and David is وہ یہ بھومیاں داؤ میں دیتا یونکہ نویام سے نہیں تھا اگر آپ چیپٹرز میں جائے دور سے بھائی سرائیو کری یہ بڑی بڑی جنگے دیتا اور بڑا ریلیشنس تھا ایک سوال ہمارے سامنے نہیں پیتا وہ یہ ہے نہ وہ اس مرنے سے نہ وہ جان کرنے سے आपने है। work, warrior, है। जो वो अगला बादशाह बनना है और जैसे मैं बादशाह हूँ बाद He saw a king in the eyes of David. He saw the future king in the face of David. And then through all the prisoners saw those coming David ke saath And the relationship he was as perfect as any. Kisi competition mein nahi yaa, kisi fight mein nahi yaa Ke David pehi jagad hai, envious کو بات دیکھتے ہیں جب دونوں کے پاتر ہوتا ہے تو جانور ڈیوڈ کو آپ کے برابر نے وہ کباب جو پہنے ہوئے تا اتار کر داؤد کو دے دی اور اپنی پوشاک और اپنی زبان اور اپنی کمان اور اپنا نمبر ون تک دے دیا کسی برانڈ کے کپڑے نہیں تھے اس نے بکرے یا بکری کی کال کے کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے جو چلوائے پہنتے گوڈ اسپیٹ اور جب سوانے کمال اور اپنی خوشحال اور اپنی تلوار اور اپنی کمال اور اپنا کمر من جو ہے پانچوں چیزیں سو ہی میں رائلٹی اور اس اور پیس پینا ہوا ہے لیکن خدا کے لوگوں کے لیے وہ کام کیا ہے جو سنبا اور جو کام کرتے ہیں کہ تم نے خدا کے لوگوں کو پتا چلا بہت سے سوال ہم کہتے ہو کہ ساؤتھ کوکیوں میں کیا جاتی دنیا کو بات لیکن لاپروانی کی وجہ سے وہ بہت دن بنتا جا رہا اور مین پر پر پر یہ ڈرین کر کلا لیکن ساور کے جو دینے کا مقصد تھا وہ یہ تھا وہ جو جو یہ اس کے ریس دینے کا مطلب کچھ اور لیکن جب تک اپنا جو ہے وہ دعوت کو دیتا ہے اس کا جو مطلب ہے کچھ اور, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جب کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بتایا گیا زبردست اور یورنگ نے پہلا اسپیک لیا بھی بہت ہی بہت زیادہ ہائڈ پوزیشن اور یہ ایکسپیرئنس دیا ہے, was, ایک ایسا کے ساتھ دو جو اپنی جان سے زیادہ سے محبت کرتا ہو آپ کی فکر کرتا ہو اور آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے کیا خدا نے یہ تجربہ دیا تاکہ وہ یہ سیکھ سکے ہمیں اپنی زندگیوں میں زندگی اور چرچ ہونے کا مشن کرانا بڑی everything in reality, you are getting nothing. bahut se you are praised also lekin paatdar bande aapke you can know by by person of adjustment your presence ye dusri masjid ke liye time bahut society ki or lagoti chali ja rahi hai jo daal mot ja rahi because they don't have Gordy friends. And the strangest problem with the church. Church is part of the end of the church, or people have taught me, we must have Gordy people around us, and our friendships must be Gordy. We must have friendships, and we must have Gordy friendships. This is the rule of which we have, we have to ایک سال 17 سیانتی جلدی سے ہم مڑے گی یہ بائیبل کی مطابق مجھے کہ what he friend تو ہر برک مہمبر دکھتا ہے اور پھائی سیوٹ کے دیش کی لیے قیدا a friend loves at all times a real friend تو ہر برک مہمبر دکھتا ہے ایک ہر برک مہمبر محبت سے پیش آرام محبت دکھاتا ہے تمہارے ساتھ اور ایسا ہے اپنے بہن بھائی جو ہے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن کیا گیا ہے اپنے ذکر کیا ہے Because Bible understands, you all need Godly friends in your lives. You all need Godly people in your lives. Jho abhi adat karein and amai karein to live Godly And a brother is born for adversity. a hai kis ke nije hai? Yes sir. No seriously, interpretation ho se, would be a bad, will be a bad, will ہم اپنی زندگی میں ایسے Godly people, bring Godly people around us in our lives. Give us Godly friends. Give us Godly fellowships. You serve Godly Godly. Without a Godly friend in life, you are being something. I mean, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. زیادہ محبت بھی ہے جو بائک سے زیادہ محبت کرتا There is a man who sticks closer than a brother. I will hear he has a post he has, joh vices yaga So remember these two verses. Yeh ko I will beya rake. What a real is. A friend loves at all. Like those, Sajjah Toast, Akbar, apren da us all times ek world you at all times aur endless the of friends sticks closer than a brother aur bhai aisa so my friend آپ اسی کے بارے میں اور اب کیوں اس بات پہ اور کر رہی کی زندگی بچانے میں آپ کا بہترین کردار ہے کی اس نے بچائی ہے, خدا کے, اس کو کرنے بھی ہے اس کے لیے. تاکہ خدا کی جو مرضی ہے راؤ کی زندگی میں اور منیش گڑھ کی زندگی کی وجہ سے ہاتھوں مرنے سے بچا اور یہاں پہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں نالندر کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ اس کی وہ یہ سوچ ہے وہ اپ کو مارتا ہے اور اللہ تعالی سے کہا ایک میں وعدہ ہے سو انथिंग रॉन्ग विद यू आई विल गिव द बेस्ट प्रोटेक्शन میں اپ سے باتشنے میں غلطی کرے گا یہ کرتا رہتا ہے یہاں بات میں چاہتا ہے میں اپنے فرزت ہونے کا بھی وعدہ دوں گا اور میں اپ دوست ہونے کا بھی وعدہ تو دس از ا کوالٹی اینڈ ا লাইف اور چاہیے آپ کی زندگیوں میں بھی ہونی چاہیے اور ہم سب کی زندگیوں میں بھی ہم پہلے بھی کہیں تک اس بات کو ٹھیک کرتے تھے اور سو کی جو پرابلم ہے اس کی جو پہلو ہے وہ ہے اور اس لائٹ کی وجہ سے جب آپ انگلش میں دیکھتے ہیں جب آپ اس کو پڑھتے اس کا مطلب He was the closest man by the police department. He was the great leader, he was the great warrior, he was a great man. Uska mein he was the most important part of his life. He was somewhere 17 years old. He came from a rich family. His father was a great businessman. He came from a secure family. نہیں تھا اور یہ کسی جو نہیں تھی اس کو نے باپ اور دادا سے کہ sudo peer in our friend so, so, the proper kids possible pride to kids proper the kids in the in your heart those drone mein ka dekhe unme itna pride let them ruin their own rights ان کو اولی زنیاں پر پاک کرنے بائی بلکیہ دیکھا ہے جب آپ قاتلوں کو نراست و نصیت کرتے ہیں وہ ہماری کلاب پاک کرتے ہیں جب آپ نراست و بات کو نصیت کرتے ہیں وہ تنبیہ دے ہوتا ہے وہ ہے، وہ اپنی راہ رس کرتا ہے ہماری کلاب پاک کرتے ہیں When we are too independent this is right When we don't, share, we don't Without us, we will need the council. This is right. This is right. So, point we in 2 BC part, various statements we are when pride begins, struggle begins. And what happens? When people have pride, they can't have any friends. Some people will never have And what's the trouble? What's the problem? My parents. Today, church in the church, that when you have a bad friend, or a church, you have a good friend. Why? Because the crime kills the relationships. For the risk of the If some, something is skipping your relationships, that's not money, that's the crime. He's abusive, he's abusive, but the point is, crime kills relationships. This is the problem of Saudi. He can't have a relationship with them. the people. relationship with the people, if you can't have a relationship with the people, Saudi can't people. کے بارے میں بھی doctors voters and comforters and because we try to control others pride the votes hurts pride municipality jab agar the because pride the votes <laughs> ja the ko and the final thing is bhai it kills of my mother maa ki khushiyon ko maar dalta hai aapke anand ko maar dalta hai aapki dher ki maar dalta hai aapke and the same thing it have but نہیں مارا کے ساتھ نہیں چلتا رہتا اور ایک گورن میں اور ایک تو میں ساؤ اپنی عمر پوری کرتا اسے دیا اور جھڑا پھر بھی دعوت اس کے لئے نہیں وہ فامل کرنے سے وہ فرد بڑا سکتا فرد یہی فڑا کہ کچھ صاحب کو اور زندہ رہ سکتا تھا وہ نہیں تھا فرائد اس لئے چھوٹی اور کیلی اور کامیٹ ایفتیشن جو ہے وہ فرائد کیلسی it kills your mistake it kills your future it kills your He can keep everything which God has given. Some of us are not. یہ جان سکیں اور یہ سمجھ سکیں آپ کون آپ کیا سمجھتے اپنے جہاں تک یہ ہمارے اندر مقابلہ نہیں ہے تو لمتیں مانگتا ہوں وہ لیول وہ بادشاہ کا بیٹا تھا وہ ہے این دو رنگ کے دوست फ्रेंड्स वो सिर्फ मार नहीं डाकता जब मुझे ये दे बल्कि उसको घेरा आई गिव यू माय फ्रेंड्स कैन आई गिव टू माय वॉल कैन आई गिव टू सो दैट आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई कैन आई بن سکے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا جو ایسے گاڈمی لوگوں کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی ایسے بنا سکے جو مداخب دل کے ہوں Hallelujah! We all need a job that in our lives, or we all need a job that experienced in you know? our lives. It is continuation of our lives. So God has ever seen it. After it the more you know it, and the more you know it, جیسے بات پہ لکھ کر اور جگہوں پہ بھی لکھ کر یاد آیا آج اوپر اور جو یہ بھی ایتیس میں ہوا ایک ایتیس میں ایک ایتیس میں اور آج ہوگا اور پھر بیٹس اور بیٹس میں ہوگا اور وہ یہ ہے کہ سمج اور چان کے ایک دمیان جو رہے وہ زمین آ جائے اور وہ دونر ایک لپس ہوگا اور آج چان زمین کے کتنا بیندس لیتا سکتا ہے وہ آئے گا اور اپنے سائنس سے ایک ہم دوسروں سے مختلف نہیں بلکہ ادار کے مطلب ساری بات جو نہیں جانتے تو مقدس خدا سے کیا مطلب ہے آپ اور خدا کرو تم میں یو آر اے سینچری آف درڈ پلیس آف خدا آپ کے اندر جہاں نے آپ کو یہ بتایا ただああやったら بنانے والا آپ کے اندر رہتا ہے ایک ماں نے دودھ بنانے بچے کو لیکن میں کبھی تمہیں براموش نہیں کروں گا اور کبھی خدا کے والد بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ کو چھوڑا نہیں وہ بیچتا ہے وہ میں نہیں بیچتا ہے وہ آپ کے مصیب میں نہیں بیچتا ہے وہ कि मेरा वो जो है। है। है है। है। वो से बड़ा है है वो है? वो वो जो जो अंदर बड़ा दुनिया में में और कौन आपकी नॉलेज का हिस्सा न बने आपकी ईमान का हिस्सा बन जाए मेरा खुदा कुछ मिले بلڈنگ خدا آپ نے بنا گھروں میں یو آر آف گاٹ یو آر a wow. lot. تو ان کو لانے کی وجہ سے خدا ہماری مدد کرتا ہے ہماری جو فیصلے ہیں ہماری جو سوچے ہیں ہماری جو مین چاہے وہ کسی کچھ بھی نہیں کہہ کے لوگوں کو مشغول کرتا ہے لیکن ان کو کمپیر کر رہا ہے کہ کیا کریں گے اور کسی کے بارے میں آپ کے بارے میں یہ کہیں گے اس نے وہی کرنا ہے جو اس کو کرنا وہ وہ ماننا چاہتا ہے وہ ان کی زندگیوں میں رہا تھا ایک زبردستی وہ دونوں میں ادھا قبول کیے لئے آپ کے یوکیہ میں چاہتے ہیں but where in a family you live a godly life آپ اپنی ساری فیلی کو اندسپلی اندریکٹی یہ میسیج دے رہے ہیں you must live a godly اور آپ اپنی زدگی کے بہت سے پیسٹوں میں آپ اپنی اثر کی مدر سے وہ godly پیسٹ اندریکٹی آپ اپنی گاست کریں گے کہ وہ بڑا قرمائی قرمائی it will help the junior leaders and the and the lady and the communication and the editors who live قرمائی ہمہ بنا خدا حرصی کا نوصر ہے قدوس ہوتے اور اس لئے کچھ حرصے کے لئے خدا نے یونمک کو دعو کے قصدیق آنے کیا تاکہ وہ